ناظرین راج فیز ووگرام میں بلی کار چو گزر کچھ نشستوں میں مواد موجود ہے وہ تا دکھائی روایاں اوہ سلسلوں ان شاء انشاءاللہ کافی وقت تین جاری رہے وی کئی شخصیت دے وی تو گل پو جدو ہے جیہ نمونے سان ہن تاریخ سے لیا ہے وہ واقعی اچرج میں مچندڑ آئے شوق سبنی کے تھن تھا پیا کہ کہ کتابن جو شوق آہے کہ کہ جکو اسو کلمن جو شوق آہے کہ کہ ٹکڑیوں گڈ کرن جو شوق آدی نمونے سان مان جا جے کہ سے مختلف شوق ہیں ائی انہیں شوق دی جی بول والی میں ہوجے کے شیو گڈ کن تھا تے اک عرصے کھوں پو ایک اسٹیج اچے وہ تمام ہکڑی قیمتی سرمایہ ون اج میں تا کے وٹھی تو ہلاں ایک تمام وی شخصیت جکا خاموش خدمتگار رہی ہے سندن نالو لا خان ہاں لا خان صاحب جن کو اصل تعلق ت مدراس سے پان ان سو سور میں جاوا وقت ان عمر اکانوے ورہ ہے ہاں جدہ کھو حاؤس سنبھالی ہے تین جی کچھ پینسل ربڑ کاغذ قلم ہو گر پہ رہے پر بے بے شمار بے بہا شد کی وہ پاکستان کے ان مشار راگین راگڑا آواز یقین کر ناظرین تین وٹ ایڈ کسیٹوین ایم ہندوستان پاکستان گڈل جن بھی وڈی عظیم شخصیت جو, جو آواز تہ بن گرد وہ لطف اللہ خان صاحب کے لائبریری میں موجود ہے ان سے بھی جان گڈل ہندوستان جا اے پاکستان جا جے کہ راگیندڑ ہنے جے کہ گوئیا ہنے کلیسیکل راگ جا ہنے غزلن گاین جا ہنے یا انسٹرومنٹل میوزک آئے اوہا سجی لطف اللہ خان صاحب گڑو کیا آئے اوہا ادارے جے پاروں نہ کہن جے چونتے نہ پر پانچے ذاتی شوق سان ڈیڈی کیشن سان پانچے خرچتے ہن اکیلے صرف ش گئی ہےم اگتے اص کے لطف اللہ خان صاحب جو یہ نواد رات یہ شکاری ہر کی نشست لطف اللہ خان سے اساں کئی تھی کچھ لطف اللہ خان صاحب کے وائس لائبریری میں آہے سندجے متعلق. کنن جا کچھ انمونہ اصا ان کو گزارش کرے واپس ایے سو شخصیتوں سندھ جا راگیدڑ جو آواز لطف اللہ خان صاحب گڈ کا ہانے جی جے شخصیتوں میں سائی جی ایم سید جو آواز اتس اے کے ای بروہی جو اتس قاضی فض اللہ جو آہے مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی جو ہے پیر علی محمد راشتی جو آہے پیر حسام الدین راشتی جو ہے آئیں شیخ حیاء صاحب جو آئے سان گڈ وری میوزک سیکشن میں جے کے سندھ جا وڈاگ آئیں آئیں مائی بھاگی آئے جی جی زرین آئے استاد جمن آئے استاد ابراہیم آئے انہیں جا جے کے ہیں سے بھاواز وہے لطفلہ خان صاحبت محفوظ آئیں قرب کرے ان انہیں جا کچھ نمونہ آسان کے لئے آئیں جے کہ آسان تاہاں کے گدھائیں سے ایک وق شاید سا لطف اللہ خان صاحب یہاں گئی گھنن مانن کے خبر شاید نہ ہو ابدلسار صاحب ایک سندھ جی عظیم شخصیت ہو جو وزیر اعلی بھی انہیں کا اگ میں پاکستان کی پہ کابینہ قائد اعظم صاحب اٹھائی انہیں میں بھی پیرزادو ابد السطار ہوو۔ شاہ ابد لطیف جو وو پارکو ہو پر بڑے میں وی شا ت پیرزادو ابد السطار تمام سہنو گائیو بھی ذاتی محفلن میں ذاتی نشست میں بھی پیر سا پیرزاد ابد السطار صاحب یہ واقعی جو ہے سو ایک راگ کے فن کے بالکل کمال ہوئے ناظرین انہیں تمہید کا لطف اللہ خان صاحب سات تعارف کرایا تو پی چیب لطف اللہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ نے پوری زندگی جو کوشش اور کاوش کر کے جو ذخیرہ جمع کیا ہے اس کے متعلق ہم نہ فقط خود بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹی وی ناظرین ہیں خاص کر کے سندھ کے لوگ وہ اس ان کو جو ہے وہ آگاہی ملے بھائی پہلے تو میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس پروگرام میں شامل ہو سکوں اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میرے بارے میں اتنے اچھے الفاظ سے یاد فرمایا یہ آپ کا کرم ہے ورنہ میں تو ایک ایک عدناسہ آدمی ہوں آپ سچ پوچھئے اس میں میں کوئی خاکساری سے انکساری سے کام نہیں لے رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور سچ بات تو یہ ہے اور اللہ اس کا گواہ ہے مجھے میرے اندر کوئی قابلیت کسی قسم کی نہیں ہے ایک عام آدمی جو جو راہ چلتا ہے اس کی حیثیت میری حیثیت ایک سی ہے البتہ شوق ذوق کی بات اور ہے اس میں آدمی کو اتفاقات کو دخل تو ہوتا ہے کہ آدمی ایک اتفاق سے یہ کسی وجہ سے ایک شوق اختیار کر لیتا ہے اسے پسند آتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے اس پر کام کرنا چاہتا ہے اور وہ کر بھی لیتا ہے لیکن ایک بات میں اور بتا دوں کہ میری جسمانی حالت جیسی بھی ہے وہ ہے میں میری پیدائش جو ہے پچیس نومبر انیس سو سولہ کی ہے ماشاءاللہ ما اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں پچھلے سال نومبر چکا ہوں اللہ. اب, اب اتنی عمر گزارنے کے بعد جو کچھ کرنا تھا وہ کرنے کے بعد تھوڑا بہت کرنے کے بعد جو کچھ بھی کرنا جو کچھ سے مرادی ہے جو بھی مجھے میسر ہوا جیسے مواقع میرے میں نے کیا لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ تھوڑا بہت جو کچھ بھی مجھ سے مجھ سے خدمت ہوئی یہ اوپر کی طرف سے توفیق سے ہوئی ورنہ یہ میرے بس کا کام نہیں تھا اتفاق ہے علامیہ کی توفیق ہے اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے ایسے ذرائع ایسے وسائل اس نے پیدا کیے کہ میں تھوڑا بہت کر کر چکا ہوں رہا میرے ذوق شوق کا معاملہ یہ عمر کے ساتھ ساتھ جگہ کے ساتھ ساتھ مکان و زما کے ساتھ ساتھ یہ بدلتے رہتے ہیں میں نے جو کچھ مختصر میں جانتا تھا وہ تو میں نے ناظرین کی خدمت میں آپ کے سلسلے میں مگر وہ ضرور جو ہے وہ مشتاق ہیں کہ آپ کی زبانی کچھ احوال سنیں کہ یہ شوق جو ہے وہ کیسے پیدا ہوا جب آپ نے تنہا ایک آدمی نے اتنے بڑے جو اتنا بڑا کام کیا ہے کہ شاید کوئی ادارہ ہی کر سکے اور اگر کام کر بھی جائے کوئی یہاں تو یہاں ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی پرزرویشن جو ہے وہ نہیں ہوتی تو ماشاء اللہ آپ نے اس کو پرزرو کیا ہے بڑے کے اور ذوق کے ساتھ رکھا ہے تو اب آپ ہمارے ناظرین کو براہ کرم اپنے متعلق اور اس شوق کے متعلق ضرور بتائیں. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں آپ سے سچ کہتا ہوں بلکہ حلفیا کہنے کو تیار ہوں حلفیہ کہہ رہا ہوں تیار کہہ رہا ہوں میں کہ مجھ کے میرے اندر یا مجھ میں ایسی کوئی خاص خوبی نہیں میں پاتا جس کی وجہ سے آدمی اس اس کام کی طرف راغب ہو یا جو کچھ تھوڑا بہت ہوا ہے وہ ہو سکے میری عمر جو ہے میری پیدائش جو ہے وہ پچیس نومبر انیس سو, سو, لائکی سو لائکی ہے. کی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں 90 سال گزار چکا, چکا ہوں اللہ, کی دعا سے اللہ اللہ. اور اللہ کی مہربانی سے ایک طویل عمر ہوتی ہے آدمی اس دور سے اس عمر سے کئی مرحلوں سے گزرتا ہے اس میں اچھے مواقع بھی ہیں برے حالات بھی ہیں زمانہ ایک سا نہیں رہتا کچھ نہ کچھ پیش آتا رہتا آدمی نرم و گرم دیکھتا ہے اچھے برے سے گزرتا ہے تو وہ اس کو سامنے رکھ کر کے جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا میں حلفیہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں میری ذات کا کوئی رمق برابر تعلق نہیں ہے میرا ایمان ہے عقیدہ ہی نہیں میرا ایمان ہے یہ کہ جو کچھ مجھ سے ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا آئندہ جتنے بھی دن ہیں وہ ہوگا وہ اس کی توفیق سے ہوگا جگر نے کیا خوبصورت بات کہی اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں واہ واہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام नहीं, نہیں नहीं, تو یہ صورت ہے کہ انسان کچھ نہیں کرتا جو کچھ کرتا ہے وہ اس کی توفیق سے کرتا ہے یہ اس کی مہربانی ہے یہ اس کی عنایت ہے بہت بڑا کرم ہے مجھ پر ہر شعبے میں زندگی کی ہر شعبے میں میری صحت کے بارے میں میری میرے کام کاج کے بارے میں میرے گھرے دو تعلقات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہارمنی اور ایک ایسا ایک کامیاب کامیاب ہی کہنا کامیاب چاہیے کامیاب اس کو ہاں. دور سے گزارا ہے میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں لوسلا یہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا جی اور جو کہ ایک باقی کہ یہ آپ کو شوق کب اور کیسے پیدا ہوا اور وہ اس معیار پہ کیسے پہنچا میں اس سلسلے میں ایک بات میں آپ سے ارض کرتا ہوں جو غیر متعلق معلوم ہوگی میرے اندر یہ آرٹ یا جو بھی چیزیں ہیں شوق ذوق کے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ایک چیز مجھ میں ہے اور جس پر میں سمجھتا ہوں نازا تو خیر کیا ہوں گا میں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر ہو جائے تو بہتر ہے میں بندہ ہوں تنظیم کا سسٹم کا طور طریقے کا وہ میرے لیے بہت اہم ہے اسے آپ سلیقہ کہتے ہیں اردو میں یا جو بھی کہنا چاہیے کہہ لیجیے ایک سلیقے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ جو ہے اللہ تعالی نے مجھ میں دے رکھا, دے رکھا ہے وہ, آیا ہے. وہ سے ہے منظم طور پر وہ ہوتا ہے طریقے سے وہ ہوتا ہے سسٹمیٹک وہ ہوتا ہے بلا اچھا اس میں ایک بڑا فائدہ جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ اس میں وقت کی بچت ایک دفعہ پہلے جو بھی کام آپ کرتے ہوں اس میں وقت بھی جاتا ہے انرجی بھی جاتی ہے پیسہ بھی جاتا ہے ناکامیاں بھی اس میں سامنے آتنیا. سے شامل ہو جاتی ہیں مگر ایک دفعہ وہ چیز ہو جاتی ہے صحیح انداز میں تو پھر آپ کے پاس وقت کی بچت کی کوئی حد نہیں وہ منظم ہو या, اگر ایک پاس پاس आ, جائے منظم ہو جائے, جائے, جائے, جائے. چنانچہ میرے پاس اللہ علا بہت ہے کار کا کباب بہت ہے آپ کو یقین نہیں آئے گا اور یہ بڑا بول نہیں ہے اللہ بڑا بول کسی سے نہ بلوائے بہت بری بات ہے لیکن حقیقت جو میں نے جان رکھی ہے اپنے بارے میں یہ ہے کہ میرے پاس ہر قسم کی چیزیں تحریری اور مادی طور پر میٹیریل چیزیں میرے پاس سیکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں موجود ہیں میرے پاس اور میں نے اس کو اس انداز سے مرتب اور منظم کر رکھا ہے شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ آپ کسی چیز کی مجھ سے فرمائش کریں چاہے وہ ڈاکیومینٹ ہو چاہے وہ آرٹیکل ہو چاہے کوئی چیز ہو میں آپ کو وہ چیز اگر میرے پاس ہے تو میں آپ کو چھبیس سیکنڈ کے اندر پیش کر سکتا ماشاء اللہ, ما اللہ. بڑا, ما بولی بیل بیل بڑا بولی ہے بڑا ہے یہ میرا تجربہ ہے لوگوں نے مجھے آزمایا ہے کہ بھائی یہ چیز دکھا دو وہ چیز لا دو اس کا کیا ہے میں فورا جاتا ہوں جہاں رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے حافظہ اب تک تو درست رکھا ہے تو اس کی مدد سے میں وہ چیز نکال کے لاتا ہوں میرا ہر کام میری ہر حرکت ڈاکیومینٹیڈ ہے اس کی تو تصدیق میں بھی کروں گا کیونکہ میں تو آدھر خدمت ہوتا رہتا ہوں اس سے اس یہ فائدہ کوش... ہوتا ہے کہ آپ, آپ نے جمع تو کر لیا چیزوں کو ان کی تنظیم بھی کر ڈالی آپ نے لیکن اس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے کہ اگر آپ کو کل تو مرنا ہے ہی آپ کو آپ کے مر جانے کے بعد کوئی آ کر کے آپ کی کوئی چیز تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ڈاکومنٹس ہوں ایسی چیز تحریری موجود ہو کہ اس کو ریفر کر کے وہ فوراً نکال بالکل بالکل صحیح ورنہ آپ کا سارا ساری عمر کا کام بیکار جاتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ جو کام کروں اس کا ڈاکومینٹیشن ضروری ہے یہ پہلی چیز رہ گیا ذوق و شوق یہ زمان و مکان کے ساتھ بدلتا رہتا ہے ابتدا کیسے ہوئی بچپن کے شوق کچھ اور تھے نوجوانی کے شوق لڑک پن کے شوق کچھ, کچھ اور, اور کچھ جوانی. جوانی. اب بڑھاپے میں تو شوق ہی شوق ہے شوق <laughs> نہیں ہے یہ اور بات ہے ایک چیز جو میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں جس میں اللہ کی توفیق اللہ کی مہربانی شامل ہے اس سلسلے کی میں بات کر رہا ہوں میں مدراس کا رہنے والا ہوں میری پیدائش وہاں ہوئی ہے میرے ماں میرے دادا وہیں پیدا ہوئے وہیں رہے یہ لوگ اصل میں تھے تو فرانٹیر کے لیکن فوج میں شامل ہو کر کے مدراس میں آگے تھے ریٹائرمنٹ کا وقت آیا ریٹائر ہو گئے اور وہیں وہیں کے ہو کر وہیں ان کی اولاد ہوئی چناتے میں ان میں سے ایک ہوں اب سلسلہ یہ ہے کہ وہاں پیدا ہونے کے بعد میرے خاندان میں میرے ماں باپ شامل ہیں میرے دادا شامل ہیں اور میرے جو رشتے شامل ہیں ان میں سے کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جن کو میں جانتا ہوں جس کو اس قسم کا شوق پیدا ہوا ہو نمبر ایک اڑوس پڑوس میں ہمسایوں میں ہوتا ہے آدمی کہ بھائی ملے سامنے بیٹھا ہوا برابر رہنے والا آدمی گانے والا ہے لکھنے والا ہے کاریگر ہے اس کو دیکھ دیکھ کر کہا کو شوق پیدا ہوا ایسا کوئی شخص میرے ہم سائے میں نہیں تھا رہ گئے استاد جتنے استاد مجھے یاد ہیں ان میں سے کوئی استاد ایسا نہیں تھا جس نے مجھے ان شوق ذوق کی طرف مائل کیا ہو سوائے پڑھنے لکھنے کی نصابی کتابوں دوست ہے کوئی میرا دوست ایسا نہیں تھا جن کو اس قسم کا شوق ہوا وہ یہ شوق مجھے جہاں تک یاد ہے بچپن ہی سے اللہ میاں نے ودیت کر رکھا ہے وہ جو غالب نے کہا ہے آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں تو یہ وہ چیز کو تصدیق کرتی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو آٹ آف دی آرڈنری ہو وہ وہاں سے آتی ہے اور آپ کچھ کچھ نہیں کرتے اس آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا وہ کوئی چیز ہے جو آپ سے کرواتی ہے اور آپ کروا آپ کروا جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ تو ہوئی بات میرے ذوق شوق کی کہ اس کی آمد کہاں سے ہوتی ہے خیر یہ اور بات ہے اور میں آپ سے شاید یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ شوق جو ہے یا ذوق کہیے وہ زمان و مکان کے رہا سے آپ سے بدلتا رہتا بالکل ہے. بالکل بچپن کے شوق کچھ اور yeah. ہوتے ہیں لڑکپن پن کے کچھ اور نوجوانی کے کچھ اور جوانی کے کچھ اور بڑھاپے کے دلیے سے بات اور. میں ہوتا ہے yeah. تو بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میں میرا ذوق کا یہ عالم تھا اس کا کرائٹیرئن یہ ہے ذوق کا میرے کہ کوئی چیز اچھی ہو ایک چیز کو ہر چیز کو آپ اچھی بری کر سکتے ہیں اٹ کین بھی ڈسپیوٹیبل مگر چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہوتی ہی ہیں آپ کہنے کو تو اس کو برا کہہ لیں لیکن اچھی چیز اچھی چیز ہوتی تو بچپن میں جو چیز مجھے صورت یہ تھی کہ جو چیز مجھے بھا جاتی کوئی چیز میں نے دیکھی مجھے اچھی لگی ایک قسم کی دیوانگی اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے جیسا کہ وہ کر رہا ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں مدراس میں ایک نیوزی لینڈ کا تھا یا آسٹریلیا کا تھا کہاں کا تھا پتہ نہیں ایک باکسر آیا تھا اس کا نام تھا گنبوٹ جیک گن جیک گن جیک وہ باکسر تھا کالا آدمی تھا اور اس کا یہ تھا کہ اس زمانے میں پانچ ہزار کی رقم بہت بڑی ہوتی تھی آج سے ستر اسی سے اسی سال پہلے کی جی بات جی جی ہے جی جی جی تو اس کا یہ تھا کہ یہ تھیلی میں پانچ ہزار روپے رکھے ہوئے ہیں کوئی آئے مجھے ہرائے اور لے جائے اب وہ پانچ ہزار کے ذوق میں یا اپنے بل بوتے کے گھونڈ میں لوگ اس کے پاس آئے اور سب کے سب ہار کے چلے گے تو اس شخص نے مجھے بڑا امپریس کیا کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جسے کوئی ہرا نہیں سکتا اور یہ باکسر ہے تو معلوم ہوا کہ باکسر میں ایک ایسی خوبی ہوتی ہے جسے کوئی ہرا بھی نہیں سکتا اور اس میں یہ کمال فن حوثہ سے روک سکتا ہے تو چنانچہ مجھے روح شروع ہوئی کہ مجھے بھی باکسر بننا چاہیے ماشاء اب وہاں باکس, چھوٹے موٹے باکسر تو تھے ہی ہر جگہ ہوتے ہیں تو ان کے پاس میں گیا کہ بھائی مجھے سکھائیے پہلے کہ میاں پہلے تو اپنے گلوز ولوز تو لے آؤ کچھ باڈی بناؤ تم اتنے کمزور ہو میں نے کہا جی باڈی بنتی رہے گی لیکن کمال تو مجھے بتا بتائیے کیا ہوتا ہے پہلے کہ تم اپنا گلوز لے ہو تو پھر میں نے جا کے پیسے تو تھے نہیں کہیں عام سے کر کے میں نے گلوز لے لیے اور ان کے پاس گیا ان کی شاگردی کی ان سے سیکھا اور کچھ اتنا سیکھا کہ دو شاگرد میرے ہو گئے اب اس زمانے میں یہ تھا کہ صاحب یہ شوق تو ہم نے کر لیا باکسنگ بھی کر رہے شاگرد بھی بن گئے اس کا کوئی ثبوت ملنا چاہیے رہنا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ کو یہ شوق تھا آپ نے یہ کیا چنانچہ ہم تین میرے دو شاگرد اور میں ایک فوٹوگرافر کے پاس گئے اس کی اسٹوڈیو میں کھڑے ہو کر کے میں بیچ میں ہڑا اور دونوں وہ بچے گلوز پہن کر کے آپس میں کھڑے ہو گئے اس کی ایک تصویر دی وہ تصویر میرے پاس ماشاء اللہ شوق کا یہ عالم بگن یہ دستاویزی ثبوت اس کا سو ہے پھر معلوم ہوا کہ لوگ کہتے کہ صاحب تم باکسنگ تو کر لیتے ہو لیکن تمہارا دکھاوا جو ہے وہ ذرا بھی نہیں ہے نہ تم موٹے ہو نہ تم طاقت دکھائی دیتے ہو نہ تمہارا جسم بنا ہوا ہے ایکسرسائز تو تم کرتے ہی نہیں اب ایکسرسائز شروع ہوا اچھا یہ جو جتنے بھی شوق ہیں وہ اس شدت کے ساتھ ہیں کہ ہر نماز میں نماز ہم, ہم, ہمارا گھلانا جو ہے وہ مذہبی ٹائپ کا ہے تو وہ ہر نماز میں نماز کے بعد سجدے میں گر کر کے اللہ میاں سے دعا کرتے اللہ میاں مجھے بہت بڑا وہ بنا بناتے پھر پہلوانی کا شوق ہوا ڈن پھیلنے کا بیٹھک کا اور مقدر چلانے کا وہ چلانے کا وہ شوق ہوا پھر وہی وہ اللہ میاں سے کہ اللہ میاں مجھے بہترین پہلوان بنانا اب دیکھیں شوق کہاں آہ, کہاں آہ. ہوتے, آہ. ہوتے ہیں کس طرح تفتیل ہی ہے یہ ہوتا ہے یہ پھر میں مجھے اچھی طرح یاد ہے آٹھویں کلاس میں تھا تو ہمارا ایک کلاس میں تھا نام تھا اس کا جلیل اس کو شعبی دبا سے آتی تھی وہ بہت واقعی ماہر تھا وہ ہماری کلاس میں اگزیبیشن ہو انہیں شعبازی کے ایگزیبیشنس ہولڈ کرتا تھا ٹکٹ لگاتا تھا ایک یا تو میں آدھا آدھا پیسہ جو بھی تھا لگا لگاتا لگا تھا پیسے کماتا تھا اس کے پاس بہت ذخیرہ تھا میں اس کے گھر گیا وہ میں دیکھا کہ اس نے سندوقوں میں بہت سے سامان پردے چیزیں میں میجک کی جتنی شعبے دبازی کے وہ سوچتی ہیں اس کے پاس صندوقیں سندوقیں صندوقیں بھری ہوئی تھی وہ باہر سے منگاتا تھا باہر کے جادوگروں سے اس کی خرط و میں نے کہا بھی, ہماری کلاس میں ایک ایسا آدمی ہے اس کو اتنا فن آتا ہے ایک میں ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں شاید نکل اور اس کی, کی پیچھے پڑھے وہ راگ منا کرتا رہا کہتے اب تم پڑھو میں تو پڑھتا لکھتا نہیں ہوں میں تو کا پڑھ گیا ہوں میری روزی بھی سی میں ہو رہی ہے آج کل تم کئی کام مت کرو میں کہا سکھاؤ وہ شوق اتنا بڑا کہ میں جب امتحان ہوا تو میں نے بہت خراب پرچہ دیا اور مجھے معلوم تھا کہ میں فیل ہوا گا جب رزلٹ کا وقت آیا تو دو دن پہلے نے اما سے کہا اما قصہ یہ ہے کہ میں اپنے شوق میں پڑھ کر کے امتحان میں نے برابر نہیں دیا ہے انہوں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا اتفاق سے جو اس کے اسکول کے ماسٹر تھے انچارج تھے اس ایگزام کے وہ ہمارے والد صاحب کے دوست تھے تو اماں نے ہمارے والد صاحب کو ان کے پاس بھیجا سفارش کروائی تو سفارشی طور پر میں آٹھویں کلاس پاس کر گیا لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جس روز نوی کلاس کی پہلی کلاس منعقد ہوئی تو وہی ماسٹر آئے اور انہوں نے بچوں کو مخاطب کیا کہ تم تو یہاں آگے ہو لیکن اس میں ایک لڑکا ایسا بھی ہے کہ یہاں آنے کے قابل نہیں تھا خیر تو یہ شوق یہ شوق ہوا بھائی تو اس قسم کے شوق برتے گئے کسی پھر دیکھا ہم ہمارے ہاں جو مدراس ہے اس کا بیچ جو ہے اس کا بیچ جو ہے وہ بہت مشہور ہے یعنی آپ کو آپ نے سنا ہوگا کہ دس از دی مدراس بیچ is the second best beach in the world after Florida. It's so beautiful. Now they go to the sea, there are spirits, there are spirits, there are spirits, there are spirits, there are spirits, there are all kinds of things, there are colors, there are small, there are big, there are different sizes, I need to collect them. That day was the day of collection. Now the collection of تو ہر قسم کا کلیکشن شروع ہوا بٹنس کا کلیکشن شروع ہو رہا ہے سی پیوں کا کلیکشن شروع ہو رہا ہے کوائنس کا کلیکشن شروع ہو رہا ہے اسٹیمپ کا کلیکشن شروع ہو رہا ہے اب کلیکشن پر آ گئی یہ میں نے دیکھا کہ پرانے فلموں کے پوسٹر ہاں پوسٹر یہ شروع ہو رہا ہے تو یہ شروع ہو گیا کلیکشن کا شوق شروع ہو گیا اسی میں لگے رہے جمع کرتے رہے اور پھینکا کچھ نہیں مگر چند چیزیں تھیں جو پھک گئیں خبر نہیں ہمارے م... بو... اصل میں میں نے تین تین چار ہجرتیں کی ہیں مدراس سے حیدرآباد گیا وہاں ہمارا نھنیال تھا ملازمت کے سلسلے میں وہاں گیا حیدرآباد م... دکن. دکن. دکن دکن دکن تو وہ حیدرآباد میں ملازمت نہیں ملی مجھے وہاں ملکی غیر ملکی ڈومسائل کا سلسلہ وہاں بھی تھا تو پھر وہاں سے میں بمبئی آیا دس سال وہاں رہا دس سال کے بعد میں یہاں آیا تو میں نے تین چار ہجرتیں کی ہیں تو وہ ہجرتوں ہجرت س... میں کچھ جا... چیزیں ہوئی تو اس سلسلے میں جو سامان ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آتا گیا تو اس میں کچھ کمی ہی ہوتی گئی, گئی تو جا. بہت سی چیزیں اس میں غائب ہو گئی انہوں نے لایا نہیں انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ کیا کاڑ کپڑا کا لے کے جائیں چھوڑ دیا انہوں نے تو بھائی یوں سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا تو اس قسم ہوئے اچھا اس درمیان میں دو چار سیریس قسم کے اور میں سمجھتا ہوں کچھ سوفسٹیکیٹڈ قسم کے شوق شروع ہو گئے دو شوق تھے ایک شوق تھا میوزک کا دوسرا شوق تھا لکھنے کا پڑھنے کا کم لکھنے کا زیادہ یہ عجیب صورت تھی ہم سمجھتے تھے کہ لکھنا ہی جو ہے وہ لکھنے کا شوق اور ہوتا ہے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. پڑھنے میں وقت ضائع میں کارآمد ہوتا ہے یہ سو نہیں سوچا کہ بغیر پڑھے لکھے <laughs> <دیائے laughs> بچپن کی باتیں <laughs> بالکل صحیح تو چنانچہ میں نے لکھنے کا شوق شروع کیا وہ عجیب شوق تھا اس زمانے میں یہ تھا کہ دو چار رسالے ہمارے ہاں ویکلی چھپتے تھے دو چار تھے ہی لیکن بھی थे थे. ایک کے نام سے ایک اردو رسالا نکلتا تھا جو ہر ہفتے فلم کی باتیں ہوتی تھی یہ کہاں سے بمبئی سے نکلتا تھا نہیں نہیں مدرس میں مدراس کی بات کر رہا ہوں بچپن کی بات ہے بچپن سے برادری تھری کی بات ہے سولہ میں پیدا ہوا سولہ سال کا تھا شوق شروع ہوا کہ بھی لکھنا چاہیے اور چھپنا چاہیے اچھا بھائی تو فلمیں تو آتی تھی آج بھی آتی ہیں تو بمبئی کی بنائی ہوئی ایک فلم اس کا نام تھا رنگیلا راجپوت اس میں گانے اچھے تھے اس لیے اس میں ماسٹر نثار تھا اور مز مس بو تھی دونوں ٹھیک ٹھاک گانے والے تھے ان کے گانے تھے ان کی فلم بنی تھی نام تھا رنگیلا راجپوت یہ لتا اور رفی اور بہت پہلے کی بات ہے تھرٹی تھری کی بات ہے لتا وہ تھا تو فورٹی ایٹ کے بعد سیگل پہلے درمیان میں آیا تھا میں ہوا گیا تھا لیکن لتا وہ یہ جو مکیش تو بہت بات کی بات ہے مکیش تو بہت بات کی بات ہے تو اس میں فلم میں فلمستان میں میں اس پر میں نے جا کے دیکھا وہ فلم تو اس میں بہت سی خرابیاں مجھے دکھائی دی ڈائریکشن کی ایکشن کی سٹوری کی ہر جگہ سے اس میں غلطیاں تھیں مجھے بڑا غصہ آیا تو میں نے بیٹھ کر کے اس کے خلاف ایک مضمون لکھا اور مضمون لے کر کے شہاب صاحب اس کے ایڈیٹر تھے فلمستان کے ان کے پاس گیا میں نے کہا جی یہ میں لکھا ہوں آپ پڑھیے اور چھاپیے اس کا انہوں نے یوں دیکھا پڑھنے والے پرانے ایڈیٹر تھے گھاگ قسم کے آ, پہ پہ, پہ. بیٹھ جاؤ بیٹھ کہ لیں گے تمہیں معلوم ہے کہ یہ پرچہ کمرشیل پرچا ہے یہ, پرشا, یہ پرچا یہ جیتا ہے ایڈورٹیزمنٹ پر جو فلم والے دیتے ہیں ان کو اب تم کہتے ہو کہ اس کے خلاف میں چھاپوں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تم خود سوچ لو بات سمجھنے آ گئی لیکن وہ شوق نہیں گیا کہ اس کو چھپنا چاہیے انہوں نے صورت سے میرے تاڑ لیا کہ میرے خیالات کیا ہیں انہوں نے کہا بیٹے یہ کام کرو اس فلم میں کچھ اچھائی ہے تو ہوں گی نا تھوڑی بہت ایک دو تین اچھائیاں تو ہوں گی ان کا ذکر کرو لکھ کے لاؤ میں چھاپ دیتا ہوں گھر گیا اسی وقت بیٹھا اسی وقت میں نے اس کی تعریف میں مضمون لکھی جو شخص اس کے خلاف مضمون لکھتا تھا وہی شخص اس کی تعریف میں مضمون لکھتا ہے ایک ایک میں اور لے کے اسی شام پہنچا کے جی میں نے لکھ لیا ہے شوق چھپنا انہوں نے دیکھا اور انہوں نے چھان دیا اب وہ ایک, ایک میں نے خریدا اس کو موڑا نام میرا اس کا مضمون میرا اب پڑو اس میں رشتہ داروں کو دور دور تک سیکل پر جا کر کے لوگوں کو سنا رہے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میرا نام آگیا ہے میں نے یہ مضمون لکھا ہے یہ میرا لکھا ہوا ہے عورتیں تک وہ پڑھنے لکھنے سے آ رہی کہہ لیں کہ تم کو پڑھنا تو آتا نہیں میں پڑھ کر سناتا ہوں اور ان کو بٹھا کے پڑھ کر سنایا شوق کا یہ عالم خیر قسم کی باتیں ہوتی رہی پھر لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے پھر بمبئی کے رسائل تھے اس زمانے میں خاتون تھا اللہ جانے اور کیا کیا تھے اس میں مصور تھا اس میں تھا اس میں ہم لکھتے رہے لکھتے رہے یہ تو لکھنے کی ابتدا ہوئی پھر اس کے بعد میں حالات کچھ اور قسم کے ہو گئے سوچ بھی بدل گئی کچھ معلومات بھی حاصل ہوئی کچھ متعلقہ کا بھی شوق شروع ہوا تو یوں جا کر کے وہ چیز وہ پلی بڑی وہ بڑھتی جا رہی تھی جہاں تک ہوا پکنچا تھا اس کا حال بعد میں دوسرا شوق جو سائڈ بائی سائڈ چل رہا تھا ساتھ ساتھ چل رہا تھا وہ تھا موسیقی کا ہوا یہ کہ میرا ختنا جو ہے وہ دیر میں ہوا یعنی میں سات آٹھ سال کا نو سال کا ہو گیا ہوں گا اس وقت ہوا یعنی میں پیدا ہوا سولہ کو اور شاید ٹونٹی سیون کو یا دس سال کے بعد یا نو سال کے بعد میرا ختنہ ہوا اس زمانے میں ریت یہی تھی کہ بھئی بچوں کی ختنہ دیر میں بھی ہو سکتی ہے اچھا تھا یا برا تھا خیر ہوا میرے ساتھ ہی اور اس کے ہونے کی وجہ کہ اور بھی تھی کہ مجھ سے پہلے بچے پیدا ہو کے مر چکے تھے हाँ. میں ساتویں اولاد تھا جو زندہ رہا اور وہ بھی بڑی منتوں کے بعد مرادوں کے بعد میرے کان چھکوائے گئے مجھے تعبیر ڈالی گئی مجھے گائے کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا 18 سال تک میں نے گائے کا گوشت نہیں کھایا وہ اس لیے کہ تعویذ پڑی رہی خیر یہ دوسری, دوسرا اینگل ہے اب جی یہ بچہ ہے اس کی حفاظت کرو یہ بچہ جیے چنانچہ میں سات سال تک سات سال تک ہارلکس دودھ پہ زندہ رہا میرے لاؤ چاؤ کا یہ عالم تھا مجھے سب مجھے گود میں اٹھا کے پھرتے تھے اتنا بڑا ہو گیا تھا لیکن وہ گود سے اٹھتا نہیں تھا ہماری امانگا قط چھوٹا تھا مجھے گود میں لے کے جاتی تھی تو پہنے چاہے لگتے تھے تو میں پوپی سے کہتا کہ ان کے پاہل مجھے تم مجھے اٹھا لیا کارو تو وہ اٹھا کے پرتی تھی تو اس لاد پیار سے مجھے بڑا کیا گیا اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو نہ وہ کھیل دیا جاتا نہ وہ ہاکی کی کھیل سکتا تھا نہ وہ فٹ بال کھیل سکتا تھا ہاتھ ٹوٹ جائے گا پاؤں ٹوٹ جائے گا اس کو مت بھیجو تو اسپورٹ سے مجھے محروم کر دیا گیا غیر سے اس قسم کے بہت سی باتیں میرے ساتھ ہوتی رہی یہ ہو گیا تو اس لاڑ پیار میں جتنا بھی جو میں نے چاہا انہوں نے مجھے حاضر کر دیا حالانکہ مالی حالت ہماری ایسی نہیں تھی کہ وہ کر سکتے تھے لیکن کوئی ایسی ضرورت تھی جو ایسی خواہش تھی جو انہوں نے پوری نہیں لکی کی لکی لیو. اچھا انہوں نے وہ کر دیا تو اس انداز میں ہوا تو پھر وہ ذوق شوق کا جو اس میں اگر نفاست کہیں یا شوق کے شدت کہیں یا شوق کا عالم کہیں وہ اسی حالت میں پلتا بڑھتا گیا تو میوزک جو ہے چونکہ مذہبی گھرانہ تھا تو میوزک اس میں ممنوع تھی اس میں تھی لیکن شوق تھا کہ ہوتا گیا اس, اس پر ستم یہ ہوا کہ وہ جو ختنہ کا ذکر کر رہا تھا اس میں میرے رشتے کے ایک چچا تھے انہوں نے مجھے تحفے میں ایک گرام فون لا کر کے دیا بھونپے والا گرام فون وہ جو, جو پہلے با ہوتا تھا بڑا بڑا سا خوبصورت پالش کیا ہوا انگلش میٹ تھا وہ وہ لا کر دیا اس کے ساتھ انہوں نے تین ریکارڈ بھی مجھے لا کے دیے بطور تحفہ وہ آپ فرما رہے تھے کہ مذہبی گھرانا تھا میوزک کی ممانعت تھی مگر پھر بھی آپ کا شوق چلتا رہا تو اس کی جو ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کر رہا ہوں کہ میوزک کا شوق مجھے یوں پیدا ہوا کہ میرا ختمہ جو ہے وہ بڑی عمر ہو میں ہوا میں ہوا تو مجھے میرے ایک رشتے کے چچا تھے جنہوں نے مجھے تحفے کے طور پر ایک گراموفون جو بھوپوں والا بڑی بڑے بھوپوں والا تھا بڑی اچھی قسم کا تھا پالش رنگین اس کا بھوپو رنگین تھا اس کا جو باڈی تھا وہ باڈی تھی وہ اس کی بہت پالش تھی بہت اچھی قسم کا تھا وہ انہوں نے تحفے پہ دیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے تین سیونٹی ایٹ آر پی ایم کے ریکارڈ دیے میں تین تین کے <تصفح> دیار دیار اس, اس کے وائز وائز دیے. میں سے دو گانوں سے متعلق تھے ایک بھائی چھیلا پٹیالے والے آو کا ریکارڈ تھا دوسرا جو تھا محمد حسین نگینے والے کا ریکارڈ تھا تیسرا ریکارڈ جو تھا وہ کا ریکارڈ تھا سر رحمان کی تلاوت تھی اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ تو میں ایک طرف قرت سنتا رہا اور دوسری طرف گانے سنتا رہا اور سنتے سنتے ان کی نقل بھی کرنے لگا تو کسی نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ قرآن اچھی طرح پڑھتا ہے تو اس کو انکریج کرنا چاہیے انکریجمنٹ کی صورت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ہمارے محلے میں آز مواعظ ہوا کرتے تھے اب تو ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہمارے محلے میں ہر چھٹی کے دن بس سیٹرڈے کے رات کو ایک جگہ محفل بعض منعقد ہوتی تھی کوئی ایک عالم کوئی ایک مولوی اس میں لیکچر دیتا تھا آواز کرتا تھا سنتے تھے تو واس سے پہلے قرت پڑھی جاتی تھی آج بھی پڑھی جاتی ہے پھر حمد پڑھی جاتی ہے پھر انعت پڑھی جاتی ہے وغیرہ مگر شروعات ہوتی تھی قرات سے, قرات سے جو درست تو انہوں نے کہا جی اس بچے سے قرت پڑھواؤں تو ہر ہفتے کی رات کو جہاں جہاں محفل آواز منعقد ہوتی تھی اس میں لطف اللہ کا جانا اور قرت پڑھنا ضروری قرار دیا گیا اسی طریقے سے اسمبلی ہمارے اسکول میں جب ہوتی تھی تو وہ سب مل کے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان آ ہمارا آ ہمارا ہندوستان ہمارا, ہمارا, آ ہمارا آ چین و عرب ہمارا پر انہوں نے کہا جی اس کی آواز اچھی ہے یہ گاتا بھی اچھا ہے تو اس کو اس کو رکھا دو تو سال ہر سال میں نے وہاں اسمبلی میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان تھا میرے لیے تو موسیقی وہ صورت صورت کی وہ, ہوئی، کی وہ ہوئی لیکن موسیقی رہتے رہتے زیادہ ہاوی ہونے لگی کیونکہ وہ دو ریکارڈ تھی کا ایک ریکارڈ تھا تو اس کا پلڑا بھاری بھاری ہو گیا ابلت اللہ صاحب جو ہے ابلط اللہ صاحب جو ہے گانے بجانے پر ہے نقل کرنے پر مشہور, ہاں مشہور ہو گئے تو پھر میرے اسی چچا نے اس میرا شوق دیکھا تو انہوں نے کلاسیکل ریکار ایک ریکارڈ لا کے دیا مجھے ایک اور مجھے یاد ہے وہ ٹوئن کا تھا کا نہیں تھا اچھا اتفاق سے اس میں ایک سائٹ پر نارائن را ویاس کا گانا تھا کلاسیکل جی. اور دوسری سائٹ پر کا, گانا تھا. کا اب یہ دونوں سنا معلوم ہوا کہ محمد حسین بھائی چھے اور بھائی چیلا پٹیالے والے سے یہ بات اس میں کچھ دم بھی ہے اچھا بھی لگتا ہے زور بھی لگتا ہے کمال اس میں ظاہر ہوتا ہے ان گانوں میں کمال کم ہے ان گانوں میں کمال زیادہ ہے معلوم ہوا کہ یہ اس غزلوں سے یہ موسیقی جو ہے بہتر ہے اچھا اس وقت خان صاحب عبدالکریم خان کی عمر جب انہوں نے ریکارڈ کروائی وہ اکہتر سال کے تھے اکہتر سال کے بوڑھے تھے لیکن آج بھی وہ ریکارڈ سنیے تو آواز کی پختگی سر کا پکا پن گانے کا انداز سردم کرنے کا طریقہ ان جیسا کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے نہ ہوا ہے نہ ہو تو خان صاحب عبد الکریم خاں کا دھاگ میں بیٹھ گئی ایک میرے اور رشتہ دار تھے جو وہاں سے اسی میل کے پر رہتے تھے مدراس سے ولور نام تھا ویلور ایک بہت مشہور شہر ہے جہاں کہ اسلامی تعلیمات کا مرکز ایک زمانے میں تھا آج بھی ہے باقیات اس صالحات کا نام شاید صحیح ہوگا آپ نے وہ وہاں موجود تھا وہاں علم و عمل کے لوگ لوگ تھے عالم لوگ موجود تھے وہاں گانے بجانے کا بھی شوق تھا وہاں سے میرے ایک رشتہ دار مدراس آئے انہوں نے میرا شوق دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن بیسک سے تم واقف نہیں ہو کسی استاد کے تم نے شاگرد نہیں کی ان میں موسیقی سے تمہیں کوئی وقفیت نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو سیکھو میں نے کہا جی میں تو کسی کو جانتا نہیں یعنی کہ میں جانتا ہوں ایک صاحب ہے جو پرنٹنگ مشین چلاتے ہیں لیکن ان کو گانے کا شوق ہے موسیقی سے وہ واقف ہے وہ ہارمونیم بجاتے ہیں وہ ولایات خاں صاحب حیدرآباد دکن کے ایک مشہور ہارمونیم نواز تھے ان کے خلیفہ ہیں یہ میں ان کے پاس لے کے چلتا ہوں تم ان کی شاگردی اختیار کرو میں نے کہا بھی کہا ابھی لے کے چلو چلاچی وہ مجھے لے گئے ان کا نام حفیظ صاحب تھا حفیظ خان صاحب تھے بالک تخلص کرتے تھے شیر شعر تو کیا کہتے لیکن بندشیں ان کی بندشوں میں موسیقی کی بندشوں میں بالک کا ذکر ہوتا تھا تو ان کے پاس گئے کہ کون ہے میرے یہ بچہ ہے میرا رشتہ دار ہے شانے کا شوق ہے یہ آپ سے کچھ سیکھنے حاصل کرنے کے لیے آیا ہے بڑا کرم ہوگا اگر آپ اسے اپنے شاگردی میں لے انہوں نے کہا جی میں ہارمونیم بجانے والا آدمی ہوں یہ اور گانے کا شوق رکھتا ہے کتنا نہ ان کو کیا خیال آیا کہہ لیں گے میرا کوئی شاگرد جو ہے آ, آ, آ, گلوکار نہیں ہے سب کے سب ہارمونیم نماز ہیں میں اس لڑکے کو ٹرائی کروں میں کہا جی بیٹھو دھر کچھ سنا کی ایک چیز یاد تھی جاتی میں اس زمانے میں ہارمونیم میرے پاس تھی یا دوستوں کے پاس تھی لا کر کے میں گھر میں بیٹھ کے چپکے سے کوشش کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ جس انداز سے میں انگلیاں چلاتا ہوں یہ استاد جو ہے وہ اس انداز سے نہیں چلا رہا ہے مطلب غلط کام کر رہا ہے یہ میں نے کہا جی ایسا نہیں ہے لائیے میں سناتا ہوں اس کی گود سے میں نے ہارمونیم چھین لیا اب ذرا سوچئے کہ ایک بچہ جاتا ہے سیکھنے کے لیے استاد سے استاد کی گود سے ہارمونیم کرتے خود سنانے لگتا ہے اس شخص کو کیا گزری ہوگی انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے چلو آئندہ کبھی نہیں کرنا ہے سیئر کر جو سنا انہوں نے سنا تھا اس کی آواز اچھی ہے میں ٹرین کر لوں گا اس کو یہ قرضے آ جائے تو پھر میں نے ان کی شاگردی اختیار کی ان سے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ کیا تھوڑا بہت سیکھا لیکن انہوں نے مجھے اتنا سکھا دیا تھوڑے سے عرصے میں چند مہینوں کے عرصے میں چھ مہینے میں یا آٹھ مہینے کے اندر کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے لے جا کر کے ریڈیو میں آڈیشن دلوا دے اب چھ مہینے کی آٹھ مہینے کی ٹریننگ کیا ہوتی کہ آپ آڈیشن کے لیے ریڈیو میں پہنچ جائیں لیکن ان کی تعلیم اتنی گہری اتنی اچھی تھی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کا شوق اتنا دیا تھا کہ میں تھوڑا سا کچھ کرنے لگا تھا کچھ تال کی سمجھ بھی آ گئی کچھ سر کی سمجھ بھی آ گئی کچھ راگوں کی سمجھ بھی آ گئی تین چار بندشیں یاد ہو گئی وہ ریڈیو لے گئے آڈیشن میں وہاں تو مدراس کا ایک تو کرناٹک موزک والے بیٹھے ہوئے ہیں ایک سے ایک عالم ایک سے ایک بڑا پنڈت بیٹھا ہوا اس کے سامنے میری کیا حیثیت ہو سکتی تھی انہوں نے کہا جی کوئی لڑکا کیا ہو میں نے سنایا کہلے کہ تمہیں کہ ٹوڑی آتی ہے میں نے کہا میں نے سیکھا نہیں ٹوڑی کہ, کہ فلاں کے کی سرگم کیا ہے میں نے کہا جی مجھے یاد نہیں آڈیشن دیکھ بھی جا رہے ہیں جو ہر سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں تو کیا خاک پا پاس ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں میں رحم ڈال دیا انہوں نے کہا جی یہ بچہ ہے شوق رکھتا ہے اس کو انکریج کرو چنانچہ انہوں نے مجھے سی گریڈ میں ڈال دیا آر کسٹ کرک رکھ لیا سی میں یوں ڈال دیا کہ ڈی ان کے پاس نہیں تھی ای گریڈ کے وہ دیتے تھے پچانس روپے دو گھنٹے کے بی گریڈ کے 40 دیتے تھے سی گریڈ کے تیز دیتے تھے انہوں نے مجھے سی گریڈ میں ڈال دیا پھر انہوں نے کہ فلا فلا میں اس کو تاریخ میں رکھو پروگرام منا، منا وہ کانٹریکٹ میرے پاس ہے میں بتاؤں گا آپ کو اچھا وہ تامل میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے اس زمانے کا ہے 1935 کی بات کر رہا ہوں بالکل بالکل چنانچہ 9 یا 10 اکتوبر کو 1935 میں میرا پہلا پروگرام مدراس ریڈیو سے کلاسیکل موسیقی کا دو گھنٹے کا ہوا اس میں آپ نے کیا گایا تھا مجھے یاد ہے اب تک میں نے دو تین راگ گائے تھے ایک ٹھمری گائی تھی کس قسم کی چیز تو ایک دو بول ایسے ایک تو ہے پہلے پہلے تو میں نے گایا جپت جپت تیرا نام تورا نام داتا یہ اس کے الفاظ تھے اس کے اندر بہت الفاظ اور بھی ہیں اور بھی گانے ہیں وہ گایا میں نے حفیظ صاحب جو تھے اپنا پرنٹنگ پریس بیچ کر کے ممبئی چلے گئے کہ وہاں میں کوئی اس اور کروں اب سکھانے والا کوئی رہا نہیں میرے لیے اب پھر واپس وہی وزیر ہو گئے اسکوائر ون پہ آگے جہاں تھے مگر وہ شوق تھا خط و کتابت ان سے تھی باتیں ان سے پوچھتا تھا کچھ روبرو کرتا تھا پھر میں خود ممبئی چلا گیا تو ممبئی میں بھائی میں نے دس سال گزارے اور شاہانہ انداز میں شہزادوں کی طرح سے میں نے وہاں گزارا کبھی فلاں سے ملاقات ہو رہی ہے کبھی سچن کے نواب سے ملاقات ہو رہی ہے کبھی چھوٹے ادے پور کی رانی سے ملاقات ہو رہی ہے ان کو گھر پہ بلایا جا رہا ہے ان کے پاس جایا جا رہا ہے باتیں ہو رہی ہیں اب رخرا صاحب آپ پاکستان کب تشریف لے آئے بٹوارے کے بعد میرے دوستوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اب اس وقت تو تم گورنمنٹ سروس میں ہو نہیں ادھر ادھر کام کر رہے ہو اور وہ تمہارے سوٹبل نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ تم پاکستان جا کے دیکھو کہ کوئی چانسیز تمہاری لی یہاں سے بہتر ہو تو اس کو سوچو بات معقول تھی چنانچہ میں سترہ اکتوبر نائنٹین فورٹی سیون میں صبح کو نو بجے وہاں سے نکلا ساڑھے گیارہ بجے یہاں آ کر کے آپ کے ایئرپورٹ پہ اتر گیا اب واپس آتے ہیں خان صاحب یہی جو وائس لائبریری ہے تو یہ کس طرح جو ہے وہ یعنی شوق پیدا ہوا اس دن آپس میں ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی ٹیپ ریکارڈر آیا کی سو ہاں ہے میں نے ایڈورٹائزنگ کا کام یہاں شروع کر لیا تھا وہ اس لیے <Cada correlation> <colonization> کہ جب میں بمبئی میں تھا تو وہ شیراز علی حکیم صاحب کا ایک اپنا ایک ان کا فلم بھی بنتی تھی ان کے اور بھی فلم کے کام تھے بہت سے ان کے بزنس تھے انہوں نے کہا صاحب ایک ہاؤس ایجنسی وہاں قائم کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی پبلسٹی کرتے ہیں چنا سے مجھے اس نے کہا کہ صاحب اب آپ اس کام پہ آ جائیے جنرل مینیجر یہ وغیرہ چھوڑ دیجئے آپ یہ کام لیجئے میں نے کہا میں تو جانتا نہیں اس چیز کو کرنے گا وہ ہو جائے گا اب ایک دفعہ لے لیجیے خود آپ کو آ جائے گا میں نے کہا بھی ٹھیک اب وہ کام شروع ہوا تھا کہ پاکستان مر گیا اور میں پاکستان چلا آیا پھر یہاں آ کر کے میں نے 1948 میں 47 میں آیا 48 میں اگست 48 میں میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی تو ایڈورٹائزنگ کے دوران میں یہ میں لکھتا بھی رہا فوٹوگرافی بھی کرتا رہا ایک دن میرے کلائنٹ تھے ان کا ایک دکان تھی پاکستان ریڈیو ہاؤس کے نام سے وکٹوریا روڈ پر علاق ہاؤس کے سامنے انہوں نے ایک ٹیپ میں ان کا وہ وہ میرے کلائنٹ تھے میں ان کا ایڈورٹائزر تھا انہوں نے ایک ٹیپ ریکارڈر منگوایا انگلینڈ سے وہ ای ایم کا بنایا ہوا تھا نام تھا اس کا ساؤنڈ مرر وہ دیکھنے کی چیز تھی ابتدائی زمانہ تھا ایک فرنیچر کی طرح سے ایک بڑا سا بکس تھا پالش کیا ہوا اس کا ڈھکن کھلتا تھا اور ڈھکن کھلنے کے بعد سامنے آپ اس کو ٹرانسپورٹ اس کا آتا تھا کہ ریل چلنے کے ٹرانسپورٹ تھے اور اس کو آگے پیچھے کرنے چلانے بند کرنے کے لیے کوئی کی یا بٹن یا کوئی سوئچ نہیں تھا اس میں ایک گیئر سسٹم تھا जैसे गाड़ी में होता है आगे ये, वो प्ले करने लगा पीछे बीच में कीजिए रुक गया इधर कीजिए तेज चलने लगा इधर कीजिए और तेज करने लगा इधर कीजिए रिवर्स होने लगा लग, तो हाँ बिल्कुल ये सिस्टम पे बना हुआ था और वो दो ट्रैक चार ट्रैक आठ ट्रैक का नहीं था वही उस पर वन फोर्थ मैग्नेटिक टेप चलती थी और वो फुल ट्रैक चलता था और वो सिर्फ माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होता था اور کوئی ڈائیوڈ سسٹم اس میں نہیں تھا آپ کو ریکارڈ کرنے کے لیے تھرو مائکرو فون ہی کرنا پڑتا تھا اس میں لیا انہوں نے کہا جی یہ ہم نے منگوایا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آپ ایک کیمپین بنائے تاکہ اس کا ایڈورٹیزمنٹ ہو لوگوں کی مانگ ہو تو ہم اور منگوا لیں گے میں نے کہا جی آپ نے کتنے پیسز منگوائے ہیں کہ کہ بھائی اس وقت تو یہ کی منگوایا ہے بکے نہ بکے خبر نہیں کیا صورت ہے میں نے کہا بھئی مجھے بتائیے کہ کیا صورت ہے یہ کیا چیز ہے یہ لٹریچر انہوں نے دے دیا میں نے وہیں پڑھا تھوڑا سا لٹریچر کا میں نے وہیں پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جس پر آپ گفتگو کیجئے یا بات کیجئے آواز کا سگنل پہنچائیے اور اسی وقت اس سگنل کو سن لیجئے یہ بھی ریلی نئی بات تھی اور تھا بھی نیا وہ قصہ یعنی ہندوستان پاکستان میں وہ پہلا ٹیپ ریکارڈر تھا جو امپورٹ ہوا تھا ہندوستان میں اس کے بعد ہوئے ہیں اچھا پہلا ٹیپ ریکارڈر پاکستان میں ہوا ہوا हुआ اور یہ نائنٹین ففٹی ون کی بات ہے اور جون کا واقعہ ہے اور تاریخ ہے اس کی انتیس کی ماشاء اللہ کیا یاد آش ہے میرے پاس اس کی رسید موجود ہے ماشاء اللہ کہ کس تاریخ کو وہ میں نے خریدا کتنے دام سے خریدا کیا نام کا ٹیپ ایکڈر تھا میں نے پڑھا اسے تو اس وقت پر اگر آپ میں بیٹھ کے یہ کہوں کہ صاحب مجھے اس وقت پر ایک آڈیو لائبریری کا وائس پریزرویشن کا ایک الہام ہوا تھا میں نے چاہا تھا کہ میں یہ شروع کروں یہ کوئی ایسی بات نہیں یہ کہنا یہ غلط ہے میرے سے دماغ میں صرف ایک بات آئی میری والدہ زندہ تھی اس وقت پر حیات تھی مجھے فوراً خیال ہوا کہ اگر اس مشین پر میں اپنی اماں کی آواز کو ریکارڈ کر لوں اور خدا نا خاصہ جب ہم میں نہیں رہیں گی تو ہم سب مل کے بیٹھ کے ان کی آواز کو سن سکیں گے اس خیال کا آنا تھا میں نے کہا صاحب میں اس کا پہلا گاہک بنتا ہوں یہ میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں آپ مجھے یہ بیچ دیجیے انہوں نے کہا جی اگر آپ لے رہے تو میں آپ کو دس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں میں نے کہا چنانچہ میں نے اس شام کو وہ ٹیپ ریکارڈر خرید دیا اور اٹھا کے لے جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ صاحب خاصا ذرا ٹھہرے اتنا آسان بھی نہیں ہے یہ اس کے ساتھ میں نے بائیس ریل منگوائے ہیں سات انچ کے بڑے بڑے اچھا اس زمانے میں جو ٹیپ کے ریل آتے تھے وہ کاغذ کے فیتے پہ بنے ہوئے بالکل بالکل میں نے بھی میرے پاس ہے وہ اب تک میرے پاس ہے پالیر کے مائلار کے پلاسٹک کے اور قسم کے نیلون کے تو بہت بعد میں آئے پہلے وہ صرف ایک پیپر تھا ہوتا تھا اس کے اوپر وہ لیپ لگا کر کے وہ ٹیپ تھے تھی کہ جی بائیس ٹیپ پڑے ہوئے میں نے سوچا نہ سمجھا میں نے کہا کہ مجھے یہ دے دو یہ نہیں سوچا کہ میں بائی اسٹیپ لے کے کیا کروں گا اب ماں کے بعد ٹیپ چاہیے باقی ایک اسٹیپ کا کیا ہوگا میں نے لے جائیے چنانچہ میرا بل جو ہے اس کے اندر بائی ٹیپ کا بھی ذکر ہے ٹیپ ریکارڈر کا بھی ذکر ہے قیمت کا بھی ذکر ہے تاریخ بھی اس پر پڑی ہوئی ہے گفتگو ہو رہی تھی کہ سندھ کی آ, جن شخصیات پہ آپ پہ آپ کے پاس مواد ہے اور آپ نے ازراہ عنایت اس کی کلپنگز بھی دی ہے ایاز صاحب کے بارے میں صورت حال یہ ہے کہ میں نے انہیں جس طرح سے میں ہر ایک جس کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے میرا طریقہ واردات یہ ہے کہ میں کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے اپنا کام سمجھاتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری لائبریری کو فراز کریں عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ست فیصد لوگ تو نہیں مگر ننانوے فیصد لوگ ایسے تھے جو میری درخواست سن کر کے یا کام کی نوعیت کو معلوم کر کے وہ راضی ہو جاتے تھے چنا سے آیا صاحبی راضی ہو گئے آنے پر تو پھر میں انہوں نے جا کر کے لے آیا خود آپ کے ہاں تشریف لے آیا جی ہاں جی, جی ہاں. ہاں میرے پاس جتنی بھی ہوم ریکارڈنگز ہیں وہ سب کا سب یہ ہیں کہ میں میں نے لوگوں کو تکلیف دی ان کو جا کر کے میں لے آیا اور ریکارڈ کیا اور جو کچھ مجھ سے یا میری بیوی بی سے انٹرٹینمنٹ کی شکل میں یا توازو کی شکل میں جو کچھ حاضر ہوا وہ انہوں نے پیش کیا اس کے بعد میں ریکارڈنگ کے بعد میں انہیں لے جا کر کے واپس چھوڑ دیتا تھا کبھی ایسا یاد کوئی ایسا واقعہ یاد ایسا کوئی حادثہ یاد نہیں آ رہا ہے جس میں کہ کوئی ریکارڈ کرنے والا خود اپنے اس پر بل بوتے پر چل کر میرے یہاں آیا ہوں سب کو مجھے لانا پڑتا ہے درخواست کرنی پڑتی ہے پہلے تو بہت کچھ لوگ ایسے ہیں ایسے بہت لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور پھر میرا اسرار بڑھتا گیا میرے اسرار کو یا میری یہ مخلصانہ انداز کو ان کے ساتھ ان کے دل میں گھر گھر جاتی ہے بعد میں پھر وہ آنے پہ تیار ہو جاتے ہیں اور کچھ بڑی خوشی سے آ جاتے ہیں کچھ ایک لفظ غلط ہے کہنا کہ نخروں کے ساتھ بھی آتے, آتے ہیں ایسا بھی ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ کام ہے مجھے کام لینا ہے میں اپنا اپنی انا کو یا اپنی جھوٹی اس کو اس کو میں رکھوں گا اس اپنے سامنے رکھوں گا تو یہ کام ظاہر ہوگا نہیں اس میں پتّہ مارنا پڑتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے وقت دینا پڑتا ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے جو کچھ اپنے سے خدمت ہو سکتی ہے وہ ہوا ہے کچھ لوگ ہیں جن, جن جنہیں مالی بھی معاوضہ آپ نے ادا کیا ادا کیا اسی کیونکہ ان کی شرط تھی کہ اتنے پیسے ہم لیں گے تو ہم آ کے ریکارڈ کریں گے یا اتنی ہماری کتابیں آپ خرید لیجئے ہم آ ریکارڈ کریں گے اس قسم کے بہت سی چیزیں میرے پاس موجود ہیں خدا کا شکر ہے کہ ایا صاحب سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی وہ فورن سمجھ گئے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے کیا لے گا میں آتا ہوں میں جا کے لے آیا ہوں تو. تاریخ مجھے یاد ہے ماشا. اتفاق کی بات تعریف یاد ہے آٹھ جولائی نائنٹین ایٹی تھری کا دن تھا جب وہ میرے ہاں آئے تھے ایٹی تھری کے معنی یہ ہوئے کہ تیئیس تیئیس سال تو گزر گئے تقریبا چوبیس سال چوبیس سال ہو گئے تو گزر گئے تو ان کو میں لے آیا تھا تو اور ان سے میں نے درخواست کی کہ آپ کچھ کلام اپنا عنایت فرمائیں وہ بخوشی انہوں نے اپنا کلام پڑھا میں نے ریکارڈ کیا اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ان کے بیس اردو آئٹم میں نے ریکارڈ کیے اچھا انہیں انہیں کی آواز میں ظاہر ہے انہیں کی آواز اور وہ میرے پاس اچھی حالت میں آج بھی موجود ہیں ہے پھر پھر اس کے بعد میں نے پھر پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ صاحب آپ کا سندھی کلام بھی بہت مشہور ہے آپ کچھ اس میں سے عنایت کریں تو وہ بخوشی انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور وہ سلسلہ آٹھ تک آٹھ وائی پر انہوں نے پڑھی وہ آٹھ وائی انہوں نے ریکارڈ کر دیے تھے پھر مجھے خیال آیا کہ یہ اس سیٹنگ میں میں be able to do justice to it اس کے لیے ایک علیحہ سیٹنگ چاہیے اس میں صرف سندھی کلام اور سندھی باتیں اور سندھ کے بارے میں ان سے میں تبیل ریکارڈ کروں میں تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب میرا یہ خیال ہے میں انٹرپ تو کر رہا ہوں آپ کو نقصان میرا ہے اس میں اور میں چاہتا ہوں کہ کسی وقت آپ وقت میں مجھے وقت دیں تو میں آپ کو لا کر کے آپ کا سندھی کلام اور آپ کی باتیں سندھی زبان میں میں ریکارڈ کروں کہہ لے کہ ہاں ٹھیک ہے مگر اس کے حال ہاں, کے بعد میں حالات کچھ ایسے ہوئے کچھ میری طرف سے کوتاہی ہوئی کہ میں نے اسے کچھ ٹھیک طور پر پرسوں نہیں کیا اس کام کو چنانچہ میرے پاس اس وقت جو سرمایہ ہے ان کا سندھی کلام کا وہ صرف آٹھ آئٹمس پر بوقوف ہے وہ میرے پاس وہ ہے اس کا یعنی ڈیوریشن منٹوں یا گھنٹوں کے حساب سے وہ وہ, وہ میرے پاس ہے میں ابھی اس کے بعد میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنے منٹوں کتنے سیکنڈ کا ہے اور کیا کیا ہے وہ ہے ان کو ٹرانس ان کو ٹرانسکرائب کرنا بھی باقی ہے مجھے میرے پاس ریکارڈنگ ہے اور اچھی حالت پہ ریکارڈنگ ہے بہت صاف ستھری ہے اچھی ہے تو یہ تو ہوئے ایا صاحب پیرزادہ پیرزادہ عبدالستار کا واقعہ کچھ عجیب سا ہے عجیب یوں ہے کہ ہمارے ایک کامن فرینڈ تھے محمد حنیف سندھی خلا خانے کے یہ قاضی فضل اللہ ایوب کھڑو اور اس میں نچل الاداس ہمت سنگھانی کو بھی شامل کر لیجئے ان کا ایک گروپ تھا چھوٹا سا تو ان سے میری ملاقات ہوئی کسی نے کروائی یا نچل الاس نے کروائی یا کسی اور نے کروائی تو ان سے میری دوستی بڑھتی گئی بہت اچھے آدمی تھے تو وہ تھے پھر ان کا آنا جانا شروع ہوا پھر ان کی بیگم تاج ان کی ہمارے ہاں وہ پولیس آفیسر کون تھے ان کی بیٹی ہیں کیا نام تھا ان کا ہاں میں بھول نام ووہیت تھے وہ ان کی بیٹی تھی وہ تو ان سے بھی ملاقات ہوتی رہی آتے جاتے رہے پھر ان کے بچے پیدا ہوئے ایک بچی پیدا ہوئی فہمیدہ طرح تھا نا کیا نام تھا وہ ڈاکٹر ہے اس میں ہے پھر ایک بیٹا شفیق تھا ان کا وہ خبر نہیں کہاں ہے بہرحال ایک عرصے تک ان سے جب تک وہ زندہ رہے ہماری ان کی ملاقات مستقل رہی وہ پیرزادہ ابوستار کے پاس مجھے لے گئے ایک شام ان دنوں پیرزادہ ابو ستار صاحب جو تھے اس وقت کلفٹن برج کے پاس جو ایرانی دفتر ہے ایرانی yeah. کا دفتر ہے اس کے برابر ایک بنگلہ تھا بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا وہاں لے گئے مجھے میری ملاقات کروائی بہت اچھے مجھے ملے ہم دو چار منٹ کے بعد کچھ میوزک کی باتیں ہوئی کچھ وہ ہوئی تو وہ فوراً اسی ملاقات میں وہ مجھ سے گھل مل گئے انہوں نے پھر بڑی مہربان نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر وہ مجھے اپنے گلاب کے پودے دکھانے گئے وہ گلاب کے بہت شوقین بہت شوقین طرح طرح کے گلاب رکھتے تھے پھر انہوں نے ایک ایک گلاب کی تعریف بیان کی کہ یہ کہاں سے حاصل ہوا یہ کیسے ہوا غرض کے وہ ایک شام اچھی شام تھی اور انہوں نے مجھے اپنی موسیقی کا شوق ظاہر کیا میں نے بھی اپنے موسیقی کے جتنا مجھے آتا تھا میں نے ان سے باتیں کی تو وہ پھر ایک آپس میں ہماری جو پھر بعد میں دوستی ہی کہی ہے اس کو یوں قائم ہوئی کہ ہمارے درمیان موسیقی کا ایک ایسا رابطہ ایک آنا آنا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ملتے تھے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ انہوں نے غلام ہمارے جو گورنر جنرل جنرل جن جن تھے ان کو انوائٹ کیا جیکب آباد فلاور شو میں دی دی کیا, کیا با با ہارس شو میں ہارس شو میں انہوں نے ان کو انوائٹ کیا تو ان کی ٹیم ان کے لوگ ساتھ چلے بہت مختصر سا قافلہ تھا یہ اس میں انہوں نے کہا کہ رت اللہ کو بھی ساتھ لے کے آنا حنیف صدیقی سے کہا کہ ان کا بھی لے گیا ان کی بیگم کو بھی لے آنا تو پھر میں حنیف اور حنیف کی بیگم میں اور میری بیوی اچھا ایک بات میں آپ سے عز کر اس وقت جو میری بیوی ہیں یہ میری دوسری بیوی ہیں پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا جی ان کے انتقال کے بعد, بعد بعد میں نے میں نے ان سے شادی کی تو اس وقت میں میری پہلی بیگم موجود تھی تو میں اور وہ ہم دونوں ان کے ساتھ ہو لیے بہت مختصر قافلہ تھا بہت ہی مختصر پہ پھر, پھر ہم لوگ پہلے سکر گئے وہاں میر جعفر جمالی تھے کہ وہ زمانے میں ہمارے اچھا ان تو انہوں نے دعوت دی تھی ہم لوگ ان میں شریک ہوئے پھر خیر جو, جو صاحبزادے تھے جی جی جی انہوں نے کھانے پہ بلایا تھا پھر اس میں بھی ہم لوگ گئے تو اس قسم کے دعوتیں ہوتی رہی پھر شکر برا براج کے پاس ایک کوئی ایک اچھا سا خوبصورت سا ایک بوٹ تھا اس میں سیر ہوتی رہی اس میں منظور علی خان کو پیرزادہ نے بلایا تھا گانے کے لیے ان سے گانا سنتے رہے خرچ کے ایک اچھی سی محفل رہی ہم لوگ ساتھ تھے اور اس زمانے کی دو چار تصویریں میرے پاس ہیں میں آپ کو بتاؤں گا جس میں غلام محمد صاحب ہیں میری بیگم پہلی بیگم ہے اور پیرزادہ کے صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی ڈاکٹر تھیں ابھی تک ہیں ماشاء اللہ تو ان کے تو وہ تھیں ان سے بھی ملاقات رہی تو اس قسم سے ملاقاتیں رہی ان سے تو گانے بجانے کا رابطہ جو تھا وہ ہمارا درمیانی رابطہ تھا اور اس پہ ہم لوگ بات چیت کرتے تھے اب یہ جو ان کا گانا میرے پاس موجود ہے جو تلنگ میں انہوں نے گایا تلنگ میں گایا ہے یہ میرا اپنا ریکارڈ کیا ہوا نہیں ہے اچھا انہوں نے خود اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سولو انداز میں بغیر کسی انسٹرومنٹ کے انہوں نے خود ایک اپنا ریکارڈ کیا تھا کچھ میرے پاس ان کی چار غزلیں ہیں چار ٹھمریاں ہیں ان میں سے ایک تلنگ کی ٹھمری سندھی میں ہے باقی کے تین جو ہیں وہ ہندی میں ہیں تو یہ یہ مجھے ان کی بیگم نے مجھے دیا مجھے کہہ لے کہ بھئی یہ تم لے جاؤ تم ان کو دوست بھی رہے ہو اور تمہارا شوق بھی ہے تم اس کو اپنے کاپی کر لو تو چنانچہ میں نے ان سے کاپی کی اور میں آپ کو اس کا ایک آئٹم جو سنا رہا ہوں یہ اسی کا نتیجہ اچھا اب آپ کے پاس قاضی فض اللہ صاحب کی بھی آواز ہے جی کیا ان کو بھی یہاں آپ لے آئے تھے یا کہیں اور آئے نہیں یہ دو آوازیں جو ہیں میرے پاس جن کو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کیا ہے ایک تو جی مسید صاحب کی ہے ریٹ اور ایک خاضی فضل اللہ کی ہے جنگ میں ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ لوگوں کے پاس انٹرویو کر کے ان کے انٹرویو چھاپا جائے چنانچہ ایک صاحب تھے پڑھے لکھے آدمی تھے خالد اطہر نام تھا یا کیا تھا ان کا نام بھولتا ہوں میں وہ ان دونوں کے پاس گئے ان انہوں نے ان کو انٹرویو کیا جی ایم سید صاحب کا انٹرویو بہت طویل ہے بہت لمبا ہے اور سلسلہ وار ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی کے حالات انہوں نے ریکارڈ کروا ہے اس کے اندر اب یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جس ٹیپ وہ کیسٹ پر ریکارڈ ہوا جو کیسٹ ریکارڈر تھا یا جو اندس انداز سے ریکارڈ کیا گیا تھا وہ وہ بچارا ایک صحافی تھا انٹرویور تھا تو اس کو ریکارڈ کرنا بھی نہیں آتا تھا انہوں نے جیسا بھی ریکارڈ کیا انہوں نے مجھے لا کے دے دیا کہ بھئی یہ تم اپنے پاس رکھ لو تو وہ میں نے رکھ دیا یہی حال قاضی فضل اللہ صاحب کا ہوا کہ انہوں نے کر لیا قاضی فضل اللہ صاحب کے بارے میں مجھے نچل داس سے حنیف صدیقی سے بہت سی باتیں میں نے سن رکھی تھی میں نے کہا بھی یہ اہم آدمی ہیں ان کی آواز بھی میرے پاس ہونا چاہیے وہ میں نے یہ دو آوازیں تبرکن میرے پاس ہیں حالانکہ ان کی براڈ کاسٹنگ کوالٹی بھی نہیں ہے اچھا اور آپ کے پاس مولانا غلام مصطفی قاسمی صاحب کی بھی آواز ہے جی جی جی پیر علی محمد راشدری کی, جی جی جی جی کی بھی آواز جی ہے جی جی پیر غسام جی الدین راشدری کی بھی آواز ہے جی جی جی تو کچھ اس کے متعلق کچھ بیک گراؤنڈ اگر آپ بتا دیں میں مولانا قاسمی صاحب کے, کے ذکر سے میں ابتدا کرتا ہوں اس گفتگو کی وہ یوں ہے کہ میری ملاقات ان سے پیر حسام الدین رشید صاحب کے, کے گھر پر ہوئی دولت خانے پہ ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہستی جو ہے وہ سندھ میں حدیث کے بارے میں سندھ میں جو بھی حدیث کے بارے میں جو معلومات ہیں اس کی آمد ہے اس کا پھیلاؤ ہے اس کا یہاں داخل ہونا یہاں عام ہونا جتنا بھی ہے یہ اس پر اتھارٹی ہے آپ انہیں لے جا کر کے آپ ریکارڈ کریں امریکہ ضرور پھر میں ان کے پیچھے لگا رہا یہاں وہ پی ایم اے ہاؤس جو ہے اس میں میں پاسپورٹ آفس کے پاس جو ایک گیسٹ ہاؤس ہے بنا ہوا اس میں وہ ٹھہرتے تھے تو میں ان کے پاس جاتا رہا وہ مجھے ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے حتیٰ کہ ڈاکٹر شوق صاحب جو ہیں علی نواز شوق صاحب وہ بیچ میں پڑے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ نے پیر صاحب سے آپ نے کہا تھا پیر صاحب تو ہے نہیں اس وقت آپ وہ پورا کرے وعدہ پورا کریں اپنا تو یوں وہ چلے آئے لیکن صاحب ایک بات ہے کہ وہ مولانا آ کر کے بیٹھ کر کے جو شروع ہوئے ہیں جو گفتگو میں ان کی روانی آئی ہے جو باتیں بلا تکلف بلا ایسے روانی کے ساتھ ایسے اتھارٹی کے ساتھ ایک آواز میں اس قسم کے انہوں نے باتیں کی وہ ریکارڈنگ سننے والی ہے پوری کی پوری وہ طویل ریکارڈنگ ہے ان کی اور ان کی ان ان کا ان کی یادداشت ان کی معلومات ان کا بہاؤ ان کا کہنے کا بہاؤ ان کے کہنے کا طریقہ آپ کو خود معلوم ہوتا تھا کہ ایک عالم آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ لوٹا رہا ہے آپ کے ساتھ اب آپ کے پاس بروہی برادران کی بھی ہے بروہی برادران کی بھی, اے بھی اے کے بروہی صاحب جو ہمارے بہت بڑے قانوندان دان تھے قانوندان تھے جورسٹ تھے بہت بڑے پاکستان کا جو انیس کا آئین تھا اس میں انہوں نے بڑا کام کیا اس پہ کتاب بھی جو ہے وہ لکھی تو ان کی بھی آواز آپ کے پاس ان کی آواز میرے پاس ہے ان کے وہ میرے ہاں آتے لئے یہ میری خوش قسمتی ہے اب یاد نہیں پڑتا تعلق کس طرح سے قائم ہوا بہرحال انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو اس قسم کے کام کرتا ہے تو اس کو انکریج کرو چنانچہ وہ کئی مرتبہ میرے یہاں آ چکے ہیں اور وقتاً فوقتاً جب بھی آتے تھے تو میں میکروفون سامنے رکھ دیتا تھا کہ بھئی کچھ تو کہی اس کے اوپر تو انہوں نے आ, باتیں باتیں کی دونوں بھائی بڑے تھے وہ تھا باتیں کرتے تھے اب رہ گئے ہمارے پیر حسام صاحب وہ تو ایک عالم تھے ایک دریا سمندر دریا تو نہیں تھے سمندر تھے بڑے راشتی صاحب کا بھی آواز آپ کے پاس کیونکہ پیر علی محمد راشتی جی جی جی ان کا معاملہ ذرا مختلف میں نے حنیف صدیقی کا حوالہ دیا کہ اتنے سال پہلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا پھر مجھے معلوم ہوا کہ ان کے پاس کیمرے کا بہت شوق ہے فوٹوگرافی کا شوق ہے تو ایک دن پہنچا کیمرے کے بارے میں باتیں کی نام گنوائے چوزیں گنوائی یہ گنوائے شاید دال گلے پھر خبر نے کیا ہوا کیسے ہوا میرے خیال میں ان کی جو بیگم مرحومہ تھیں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا اس کے اندر وہ نے خیال ہوا کہ مجھے اپنے شعور کو راضی کر لینا چاہیے کہ اس شخص کے پاس جا کر کے یہ ریکارڈ کروایا بڑی مشکل سے بڑی مشکلوں سے راضی ہوئے خبر نہیں کس طرح ہوئے اپنے. وہ کون سی گھڑی تھی وہ راضی ہو گئے آئے میرے ہاں ریکارڈ کرایا ایک سیشن میں کافی باتیں کی پھر اسے بولے سناؤ میں نے سنایا ریکارڈنگ کوالٹی تھی یہ وقت کا تقاضا تھا اللہ میاں کی مہربانی تھی پہلے اس کے بعد وہ ایسے رام ہوئے کہ متعدد بار میرے پاس تفصیب لاتے رہے اور میں جو چاہتا تھا وہ ریکارڈنگ کرتے رہے گھنٹوں کی ریکارڈنگ ان کی میرے پاس وہ بھی دیاد بہت, دیاد بہت بڑے عالم تھے اپنے بہت بڑے عالم تھے باتیں اس تحقن کے ساتھ کرتے تھے اور ایسی اچھی باتیں اور ثبوت کے ساتھ پیش کرتے تھے اور ان کا بیان طرز بیان بھی بہت مدلل ہوا کرتا تھا بہت عالم شخص تھے میں ہمیشہ ان دو برادران کا میں مرتے دم تک میں سب سے کہتا ہوں اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے کہ ان دونوں برادران کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے پروموٹ بھی کیا اور میرا کام بھی کر دیا اچھا اب اس طرح جو ہے وہ یہ شخصیات کی آواز کے ساتھ پھر آپ کے پاس سندھی میوزک میں بھی جو ہے وہ جو ہمارے اچھے گانے والے ہیں تو ان کے متعلق بھی کچھ بتائیں گے کہ وہ کہاں ریکارڈ کیے آیا ریڈیو سے یا سامنے بٹھا کے یا کسی تقریب میں نہیں سامنے بٹھا کر کے ریکارڈ کرنا میرے لیے بڑا مشکل تھا ان کے لیے مشکل تو کیا تھا میں نے کیا نہیں اس کو اصل بات یہ ہے میرے پاس ایک ایسا سورس تھا جس کی وجہ سے میرے کلیکشن میں بہت بڑی مدد ملی وہ ہے ریڈیو پاکستان ریڈیو پاکستان کسی کو اپنے آئٹم دیتا نہیں البتہ ان کے ہاں جو ریکارڈڈ ٹیپس ہیں وہ لا کر کے آپ کاپی کریں تو اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے پرووائڈ اس شرط پر کہ آپ کا جس کاپی کر رہے ہیں کہ آپ کے کاپنگ ارینجمنٹ اچھا ہو ایک بدقسمت دن ایسا آیا یہ لوگ اس زمانے میں ان کا ٹرانسکرپشن سروس جو جمع کرتا ہے سارے آئٹم کام کرتا ہے وہ یہاں بندر روڈ پر جو ان کا پروڈکاسٹنگ ہاؤس تھا پہلے اب ابھی اب ہے ابھی اب ہے, اب ہے اب بھی ہے تو اس میں بیریکس بنے ہوئے ہیں کچھ قسم کے بیریکس بنے ہوئے ہیں معمولی قسم کے بہت بہت, بہت ہی تھرڈ کلاس ان کی ان کی بناو اس کا فرنیچر ان کے راستے ان کے طور طریقے بہت ہی بہت ہی گھڑیاں اس سے پہلے تو انٹیلیجنس اسکول میں جو ہے وہ تو پہلے کی بات ہے وہ پہلی वो بیریکس کرتے تھے وہ تو نہ ہونے کے برابر یا حفیظ حشارپور لیکن یہاں یہ لوگ جب آئے پھر بھی ان کی حالت کچھ اتنی اچھی اب جو گئے ہیں وہ ایک آرگنائز جگہ گئے ہیں وہ اور بات ہے لیکن تھے یہ لوگ بیریکس میں اور ریکارڈنگ وغیرہ وہاں وہیں وہیں ہوتی تھی ایک دفعہ خبر نہیں کس طرح سے کہ ایڈجوائننگ بیریکس میں آگ لگ دی اس دن انہیں خیال آیا کہ بھئی ہمارے پاس تو ایک ہی کاپی ہے اور یہی ہے اس کو یا تو اس کی کاپی کر کے اسلام آباد بھیجو اسلام آباد میں کوئی وہاں رکھنے والا تھا نہیں اس زمانے میں اس زمانے کی بات ہے اور یہاں ہمارے پاس ایک ہے جہاں بھی رکھیں گی یہ اس کا قصہ ہے کیوں نہ کسی کو ہم اس کی ایک کاپی رکھنے دیں یہ وہ چیز محرک تھی جنہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ مجھے جو بھی وہ ریکارڈ کرے یا جو بھی میں پہلے گا نہیں رہے تھے پھر زبردستی <laughs> تھے. <laughs> <laughs> <laughs> تو چنانچہ ایسے <laughs> بھی وقت آئے کہ ان کے اسٹیشن جو ڈائریکٹرس تھے وہ خود ٹیپوں کو میرے لیے اٹھا کر کے لا کر کے میری گاڑی میں اپنا ہاتھ رہا حالانکہ ایک کام سے پرسی کر سکتا ہوں مگر وہ خود اٹھا اٹھا کے لا کر کے میری گاڑی میں رکھتے تھے کہ یہ لے جائیے یہ لے جائیے اس کو کاپی کر لیجیے اس کو کاپی کر لیجیے تو یوں جا کر کے میرے پاس وہ ہوا مگر پھر بھی چونکہ میری کاپی کی پوزیشن کمزور تھی مشین اچھے نہیں تھے کرتا تو میں بڑی کوشش تھا کہ اچھی طرح سے ہو لیکن وہ بات نہیں پیدا ہوئی جو مولو ادھن کی ہوتی ہے وہ تو پھر وہ ہوا بس یہی ہوا کہ میں نے کاپی کر لیا تو یہ جو سندھی کلام ہے جو سندھی گانے ہیں سندھی آئٹمس ہیں یہ سب میں نے ریڈیو پاکستان سے حاصل کیے چنانچہ اس میں آپ اس کی کوالٹی جو بھی دیکھیں گے ایک طرح سے بہتر ہے اور جگہوں سے آپ کی بڑی عنایت آج کی نشست کے لیے آپ نے بے معلومات کے دروازے کھولے اور بہت ہی علم حاصل ہوا اور انشاءاللہ اللہ پھر نشست ہوگی اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ہم اپنے لوگوں تک ضرور پہنچائیں